I am dr mahdi ahsan a professor of journalism we are discussing here the history of mass media in pakistan its working and its impact on pakistani society we had started our discussion from the origin of printed newspapers because as we all know now that print was the first mass medium to be known to the public throughout the world and then radio broadcasting, television, film, video and now computers. So, we started our discussion from the newspapers. We have discussed so far various periods, various rulers various eras in Pakistan and a brief background before independence, prior to independence what was the role of newspaper in different eras from the origin of the first printed newspaper in 1780 onward. Ahi. جو ہماری ڈسکشن تھی آپ کے ذہن میں ہوگی اس میں ہم نے انیس سو اٹھاسی میں ان 1988 when the elected government directly elected government on party basis replaced the non-party government and General Zia's Martial Law that coincided with a very important development as far as the freedom of expression and working of newspaper was concerned in Pakistan and that was repeal of Press and Publication Ordinance in 1988. You know that this ordinance was in 1901 when General Ayoub's martial law was performed اس کے بعد انیس سو تریسٹھ میں اس میں امنڈمنٹ ہوئی اور انیس سو تریسٹھ سے انیس سو اٹھاسی تک نائنٹین ایٹ تک یہ آرڈیننس اخبارات کو کنٹرول کرنے اور مانیٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا میں نے یہ بھی آپ کو کہا تھا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ قانون اخبار کا پاکستان کے تمام قوانین سے زیادہ متنازع اور بہت زیادہ اس پہ پروٹیسٹ کیے گئے بہت زیادہ اس کو کریٹیسائز کیا گیا اور سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ جو قوانین بنے ہیں ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ یہ قانون رہا کیونکہ اس سے فریڈم آف ایکسپریشن کٹیل ہوتی ہے اور جب فریڈم آف ایکسپریشن کا ہوتی ہے کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں تو پبلک اپینین فارمیشن کا جو فنکشن ہے وہ مجروح ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اور بغیر پبلک اپینین کو کنسیڈر کیے جو گورننس ہوتی ہے جو قوانین بنتے ہیں جو پالیسیز اپنائی ہی جاتی ہیں وہ اگر اچھی بھی ہوں تو آج کل کی دنیا میں ان ماڈرن ایج Those policies and that governance is not considered as a legitimate government and a good governance. is <laughs> why United Nations has in 1948 a charter which is called the Human Rights Charter of the United Nations, which is called the Human Rights Charter of United Nations. اس کے آرٹیکل نائنٹین میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام شہریوں کو کسی ریاست کے اپنی اپینین بنانے کا اپنی رائے کے اظہار کا اور ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے کا مکمل اختیار ہے اور اس آزادی پہ کسی قسم کی کوئی پابندی یا سرحدیں اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سرحدیں اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے اطلاعات آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کمنٹس آ رہے ہیں تجزیے آ رہے ہیں وہ یا پاکستان سے باہر جانے والی خبریں تجزیے اور کمنٹس ان پہ بھی کوئی پابندی اس قانون کے تحت یا اس یونائٹڈ نیشنز کے اصول کے تحت عائد کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا مگر بہت سے انڈر ڈیولپ سوسائٹیز میں ڈیولپنگ سوسائٹیز میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ آزادی میس میڈیا کو عام طور پہ حاصل نہیں ہوتی جس کے نقصانات بہت واضح ہیں اور جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو گورننس ہے اور جو عوام کے حقوق کی بازگشت ہے اس کی جو آواز ہے ان کی جو وائس ہے وہ اتنی افیکٹولی رولرس تک نہیں پہنچتی جتنی افیکٹولی لوگوں کی رائے لوگوں کے رویے سے ان کے بولنے سے ان کے لکھنے سے ان کی فلموں سے ان کی کتابوں سے رولرس تک پہنچتی ہے انیس میں اس قانون کے ختم ہو جانے کے بعد اس کو ریپلیس کیا تھا آر پی پی او کے نام سے ایک قانون نے جس کو ہم کہتے ہیں رجسٹریشن آف پبلیکیشن اینڈ پرڈینس اس قانون کی صورتحال پرانے قانون سے پی پی او کے مقابلے میں یقیناً بہت بہتر تھی امپروومنٹ تھی اور انیس سو اٹھاسی کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان میں جتنی آزادی اظہار حاصل ہے اخبارات کو ٹیلیویژن کو ریڈیو کو اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اس میں کچھ تھوڑی سی ابھی اور ضرورت ہے جس کا ذکر ہم جب پریس کے قوانین پہ اور آزادی صحافت پہ بات کریں گے تو تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ابھی اس میں کمی ہے اور کیا ضروری ہے لیکن جہاں تک لوگوں کے اظہار رائے کی آزادی ہے اخبارات میں اس کا اظہار آج کل ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے ہو رہا ہے جب ہم موجودہ دور میں پریس کے یا الیکٹرانک میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور ان کے پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دور جو ہے یہ دور سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہم کہتے ہیں جو کمیونکیشن سیٹلائٹس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے آپ اپنا یہ سبق بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے کوئی بھی میسج دنیا کے بہت بڑے حصے میں یا کسی ملک کے بہت بڑے حصے میں بغیر کسی فزیکل رابطے کے پہنچایا جا سکتا ہے کیونکہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو ہے وہ ایک بہت اونچے بوسٹر کی یا اینٹنے کی شٹل میں کام کرتا ہے اور زمین پہ اتنا اونچا بوسٹر بنانا جتنے فاصلے پہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہوتا ہے فضا میں وہ ممکن نہیں ہے اس لیے وہ بہت واسٹ ایریا جو ہے اس کو کور کرتا ہے زمین پہ تو آپ نیشنل وک اپ کے لیے بوسٹرز بنا سکتے ہیں پاکستان میں بہت سے بوسٹرز ہیں آپ کو پتا ہے لیکن جب بیچ میں سمندر آ جائیں جس کو انٹر کانٹینٹل کمیونیکیشن کہتے ہیں آپ بین البر اعظمی ایک بر سے دوسرے بر اعظم تک تو پھر سمندر میں آپ نہ تو بوسٹر بنا سکتے ہیں نہ ریلوے اسٹیشن بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر ایک ایسے اینٹنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے ریلے اسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو اتنی زیادہ بلندی پہ ہو کہ وہ تمام رکاوٹوں کو جو رکاوٹیں راستے میں آتی ہیں تصویر کے کیونکہ ٹیلی ویژن کی تصویریں جو ہیں وہ لائٹ ویوز کے ذریعے سے کام کرتی ہیں اور لائٹ ویوس جو ہیں وہ کسی رکاوٹ کو عبور نہیں کرتی ساؤنڈ ویوس تو اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہیں مگر لائٹ ویوس لائٹ ہمیشہ سٹریٹ لائن میں چلتی ہے اس لیے اگر کوئی فزیکل رکاوٹ آ جائے تو اس کی وجہ سے ٹیلی ویژن کی براڈکاسٹ میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دنیا میں اور اب ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے آپ نے بہت سنی ہوگی گلوبل ویلج کی کہ دنیا میں ایک عالمی گاؤں بن گیا ویلج اس لیے کہتے ہیں ہم کہ گاؤں کی سب سے اہم کریکٹرسٹک یہ ہے سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک بہت کلوزلی نیٹ سوسائٹی ہوتی ہے اینڈ یو کینٹ کیپ سیکریٹ سینٹ گاؤں میں آپ کوئی چیز دوسروں سے خفیہ نہیں رکھ سکتے چھپا کے نہیں رکھ سکتے سب کو ہر ڈیولپمنٹ کا پتا ہوتا ہے کہ کس گھر میں کیا ہوا ہے کہاں کسی کی لڑائی ہوئی ہے ساس بہو کی لڑائی ہوئی ہے بیٹا ناراض ہو کے چلا گیا ہے یا بیٹے کو کسی کے نوکری ملی ہے کسی کا منی آرڈر آیا ہے باہر سے یہ تمام چیزیں گاؤں میں پتا ہوتی ہیں اسی طرح تمام دنیا میں اب اطلاعات کو چھپایا نہیں جا سکتا اس کو ہم ٹیکنیکلی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اب جو زمانہ ہے یہ آئرن کرٹن سوسائٹیز کا زمانہ نہیں جس وقت تک سیٹلائٹ کمیونیکیشن ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی 1960 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی نائنٹین میں اس وقت تک دنیا میں بہت سی سوسائٹیز ایسی تھی جن کو آئرن کرٹن سوسائٹی کہا جاتا تھا خاص طور پہ جو کمسٹ سوسائٹیز تھیں سابق سوویت یونین کی یا چین کی یا دوسرے چھوٹے کمیونسٹ ملکوں کی ان میں نہ تو بغیر اجازت باہر سے کوئی اطلاع کوئی ٹرینڈ آ سکتا تھا اور نہ ان کی کوئی اطلاع اندرون ملک سے باہر بغیر اجازت جا سکتی تھی تو اس کو اس طرح ڈسکرائب کیا جاتا تھا کہ ان سوسائٹیز نے اپنے گرد ایک لوہے کی فصیل کرائم کی ہوئی ہے آئرن کارٹن ایک لگایا ہوا ہے جس میں سے اطلاعات اور معلومات باہر نہیں آتی اور باہر سے اندر نہیں جاتی جب تک حکومت یا ان کی صاحب اقتدار پارٹی اس کی اجازت نہ دے اس کو اپروو نہ کرے سیٹلائٹ کمیونیکیشن نے آئرن کرٹن سوسائٹیز کا تصور ختم کر دیا اب دنیا میں جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے اگر اس ملک کی حکومت اس کو اپنے عوام سے چھپانا بھی چاہے ان کو اطلاع نہ بھی دینا چاہے تو بین الاقوامی میس میڈیا جو ہے انٹرنیشنل میس میڈیا وہ اس کی اطلاع تمام دنیا کے ساتھ ساتھ اس ملک میں بھی لوگوں کو دے دیتا ہے جس ملک میں وہ اطلاعات وہاں کے لوگوں سے وہاں کی حکومت نے چھپائی تھی چنانچہ اس دور کی وجہ سے بھی پاکستان میں صورتحال اور ملکوں کے ساتھ ساتھ خود پاکستان میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی صورت حال کافی بہتر ہوئی ایک تو اس لیے کہ لوگوں نے اپنی چھتوں پہ ڈش انٹناز لگائے شروع میں بہت پاپولر ہو گیا تھا پاکستان میں ہر دوسرے گھر کی چھت پہ شہروں میں آپ کو ڈشز نظر آتی تھی جس سے وہ باہر کے ٹیلیویژن چینلس دیکھتے تھے خبریں سنتے تھے پانچ چھ سات مختلف انٹرنیشنل خبروں کے چینلز آنے لگے تھے اور اس کے بعد جب کیبل نیٹورک انٹروڈیوس ہوا پاکستان میں تو ڈش کی جگہ کیبل نے لے لی اور کیبل آپریٹرس جو ہیں کیبل کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو گھروں میں ہمیں ساٹھ ساٹھ ستر ستر اسی اَسی مختلف چینلز جو ہیں وہ بہت معمولی قیمت پہ پرووائڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اب لوگوں کے پاس چوائس بہت ہے اور مواقع بہت ہیں معلومات حاصل کرنے کے لہذا ان سے معلومات کو چھپایا نہیں جا سکتا جب حکومتوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معلومات کہیں نہ کہیں سے حاصل ہو جائیں گی تو پھر وہ خود اپنی پالیسی میں بھی تبدیلی کرتی اور لوگوں سے معلومات چھپانے کا جو عمل ہے اس میں کچھ نرمی ہو جاتی ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہی کچھ پاکستان میں ہوا آپ کو اندازہ ہے میں نے پہلے ایک سبق میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ بی بی سی اور وائس آف امریکہ یہ دو ریڈیو چینلز جو ہیں دنیا کے بہت مشہور یہ ایک ایک ہزار گھنٹے کے پروگرام دونوں روزانہ ستر ستر مختلف زبانوں میں دنیا کی براڈ کرتے ہیں تو جس ملک کے عوام بھی اپنی پالیسی سے مطمئن نہیں ہوتے کمیونیکیشن کی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریسٹرکشنز ہیں اور ان کو صحیح تلا نہیں دی جا رہی تو وہ جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے کوئی اہم ڈولپمنٹ ہوتی ہے ان سوسائٹیز میں دے آلویز ٹون ٹو بی بی سی اور وائس آف امریکہ اور اس سے یہ دونوں چینلز جو ہیں یہ دونوں میڈیا جو ہیں یہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کیونکہ جس ملک کا بھی کوئی چینل ہوگا ہے جس ملک کا ذریعہ ہوگا وہ اپنے پالیسی اوبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے اس کو سلانٹ دے کے اس اس کی رنگ آمیزی کر کے اطلاع میں دوسروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کی اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اور ان سے اچھے نتائج اخذ کرنے میں ان کو آسانی ہو جائے اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ چونتیس سال تک پاکستان میں انیس سو اکہتر کا جو واقعہ تھا نائنٹین سیونٹی ون کا جب ثابت مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی شکل میں ایک آزاد ملک بنا اس کی جو انکوائری کی گئی تھی جس کو ہم حمود الرحمان کمیشن کے نام سے جانتے ہیں اس کی رپورٹ باوجود بطال بات کے پاکستان کے عوام کے چونتیس سال تک پیش نہیں کی گئی لوگوں کے سامنے بتایا نہیں گیا انہیں کہ اس رپورٹ میں فائنڈنگز کیا ہیں اس کے کیا نتائج اخذ کیے ہیں کہاں غلطی ہوئی کس نے غلطی کی کیا نتیجہ اخذ کیا ہے کمیشن نے یہ پاکستان کے عوام کو پتا نہیں لگ سکا تھا لیکن ہندوستان کے ایک اخبار نے نہ صرف اس رپورٹ کو شائع کیا بلکہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ کمپیوٹر میں اس کو انٹرنیٹ پہ بھی ساری دنیا کے لیے ڈال دیا اور پاکستان کے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا اس کو دیکھا اس کو پڑھا اور جب یہ کام ہو گیا تو پھر پاکستان کی حکومت نے یہ سوچا کہ اب اس پہ پابندی جو ہے وہ بیکار ہے چنانچہ انہوں نے اس کو پبلک کر دیا اور اس کو شائع کر دیا یہ بہترین مثال ہے اس بات کی کہ انٹرنیشنل حالات اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کس طرح چینج کرتی ہیں انوائرمنٹ کو اور حالات کو اور اس کی وجہ سے پالیسیز میں کس طرح تبدیلی آتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو اٹھاسی کے بعد سے آج تک پاکستان میں جتنی آزادی حاصل ہے وہ انیس سو اٹھاسی سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی اس میں قانون کی تبدیلی بھی شامل ہے اس میں یقیناً انیس کے بعد سے جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کی کچ, کچھ میں کچھ نیک نیتی بھی شامل ہوگی اور اس میں بین الاقوامی ڈویلپمنٹ اور ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ جو ہے اس نے بھی ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے اخبارات کے پاس بھی اب پاکستان کے یہ مواقع ہیں کہ وہ مانیٹر کر کے دوسرے ملکوں کی براڈکاسٹ کو اور ٹیلی کاسٹ کو اس سے ایسی اطلاعات اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو اس سے پہلے ان کے لیے ممکن نہیں تھا یا اس کی اجازت نہیں تھی اب یہ فیسلٹی بھی حاصل ہے اور اس کی وجہ سے خبروں کی ترسیل اور ان کا معیار اطلاعات کا معیار یقیناً بہتر ہو گیا ہے پاکستان کے اخبارات میں سیاست سب سے اہم موضوع ہوتا ہے اور زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ سیاسی بیانات پہ اور سیاسی ڈیولپمنٹس کے بارے میں ہوتی ہیں اور یہ انداز ہمارے اخبارات کا یہ بہت عرصے سے شروع سے چل رہا ہے ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو اقدامات تھے ان کے خلاف اخبارات پروٹیسٹ کرتے تھے ان کے خلاف لکھتے تھے لوگوں کو شعور دیتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کیا نقصان ہو رہا ہے اس کے بعد اٹھارہ ستاون کا واقعہ ہوا جب آخری کوشش کی آرم سٹرگل کے ذریعے سے سب کانٹیننٹ کے باشندوں نے انگریزوں کے قبضے کو روکنے کی ہندوستان پہ جس میں اس فوجی اسٹرگل میں آرمڈ اسٹرگل میں ناکامی ہوئی لیکن اخبارات نے اس دور میں بھی ایک بھرپور کردار ادا کیا تھا وہ بھی ایک سیاسی کام تھا اس کے بعد جب سر سید نے اپنی موومینٹ شروع کی ریفرمیشن کی اصلاح کی مسلمانوں کی سوسائٹی میں انڈیا کی وہ بھی ایک سیاسی انداز تھا اور سیاسی کام تھا پھر ہم نے یہاں ذکر کیا خلافت موومینٹ کا جو ایک بہت اہم واقعہ تھا جس میں ملٹنٹ جرنلزم یا پرجوش صحافت وجود میں آئی جس میں مولانا ظفر علی خان مولانا محمد علی جوہر ابوالکلام آزاد اور حضرت موہانی جیسے جرنلسٹ پرجوش جرنلسٹ منظر عام پہ آئے اور انہوں نے قوم کی رہنمائی کی اپنی تحریروں کے ذریعے سے یہ بھی سیاسی کام تھا پھر مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے بننے کے بعد سے لے کے انیس سو چالیس تک اخبارات مسلم لیگ کی اور مسلم لیگ کے لیڈروں کی خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر محمد اقبال ان کے خیالات کو اور ان کی تحریک کو عوام تک پہنچانے کا کام کرتے رہے اخبارات خاص طور پہ جو مسلمان مالکان تھے جن اخبارات کے انہوں نے یہ کام بہت خوش اسلوبی سے کیا انیس سو چالیس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی جس میں پہلی دفعہ برے صغیر کے مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری علیحدہ شناخت اور علیحدہ حیثیت کے مطابق جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی ریاستیں قائم کر دی جائیں اس کے بعد کا جو سات سال کا عرصہ ہے آزادی تک کا انیس سو تک کا اس کو ہم تحریک پاکستان کہتے ہیں اس میں اخبارات نے بھرپور کردار ادا کیا تھا یہ بھی ایک سیاسی کام تھا جو اخبارات نے بہت خوش اسلوبی سے ادا کیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اخبارات نے زیادہ تر زور اپنا صرف کیا ہے سیاسی سرگرمیوں کو کور کرنے میں اور سیاسی شعور دینے کے لیے لوگوں کو اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تنقید کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے پاکستان کے اخبارات پہ کہ وہ بہت سے دوسرے مسائل جو ہیں معاشرتی مسائل کچھ ثقافتی مسائل ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں سیاست کی کوریج کے حوالے سے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اخبارات جو ہیں وہ تمام تر زور جو ہے آج بھی ماضی کی طرح سیاست پہ لگا رہے ہیں. جب خان کا مارشل لا پہلی دفعہ لگا تھا 1958 میں اور سیاست پہ اور سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگی تھی اس وقت اخبارات نے اپنا رویہ تبدیل کیا تھا اور دوسرے فیلڈز میں انہوں نے بہت تلاش کیے اور بہت ترقی کی فیچرز آنے لگے معاشرتی مسائل پہ خواتین کے صفحے شروع ہوئے بچوں کے صفحے شروع ہوئے طالب علموں کے صفحے سپورٹس کے فلموں کے یہ ساری ڈیولپمنٹ ایوب خان کے زمانے کی تھی کیونکہ بہت طویل عرصے تک اس دور میں سیاست پہ پابندی رہی تھی تو اخبارات کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ کس طرح اپنے صفات کو بھریں اور اپنے جو ریڈرز ہیں ان کے جو قارئین ہیں ان کے انٹرسٹ کو برقرار رکھیں کہ لوگ اس کو خریدتے رہیں دو ہزار ایک میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا اور وہ واقعہ تھا امریکہ میں نیو یارک اور واشنگٹن میں چار جہازوں نے امریکہ ہی کے جہازوں نے مختلف کمپنیوں کے جو ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس سفر کرتی ہیں کمپنیاں جہاز ان کے اڑتے ہیں انیس آدمیوں نے جن کا تعلق عرب ممالک سے تھا عرب اوریجن کے تھے وہ سب انہوں نے چار جہاز اڑنے کے بعد فضا میں جانے کے بعد ان پہ قبضہ کیا اور ان میں سے دو جہاز نیو کے ولڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے جس سے ولڈ ٹریڈ سینٹر چند گھنٹوں میں مکمل طور پہ تباہ ہو گیا آگ لگ کے اور تین ہزار ایک افراد اس میں ہلاک ہوئے ایک جہاز تیسرا جہاز انہوں نے واشنگٹن میں پینٹاگون پہ جو محکمہ دفاع کا ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ کا اور جس کو انوینسیبل سمجھا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اپنی مرضی سے بغیر ان کی اجازت کے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تیسرا جہاز پینٹاگون پہ کریش کیا انہوں نے اس میں بھی کوئی ایک سو چالیس ایک سو افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور پینٹاگون کا ایک حصہ ڈیمیج بھی ہوا چوتھا جہاز جو ہے وہ پینسلوینیا میں جہاں بھی وہ جا رہا تھا وہ اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے راستے میں کریش ہو گیا جس کے بارے میں دو مختلف اپینین ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاز میں جو مسافر تھے انہوں نے کوشش کی جہاز اغوا کرنے والوں کو قابو کرنے کی اور اس لڑائی جھگڑے میں جہاز کریش ہو گیا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس جہاز کو خود امریکہ کی ایئر فورس نے شوٹ کیا کیونکہ وہ جہاز ان کی اطلاع کے مطابق وائٹ ہاؤس پہ حملہ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس پہ گرانے کے لیے اس جہاز کو لے جا رہے تھے یہ بات اس لیے بھی صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جو جہاز پینٹاگون پہ گرا تھا بات کی اطلاعات سے ظاہر ہوا کہ اس جہاز کو بھی چوٹ کرنے کا آڈر پریزیڈینٹ نے دے دیا تھا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو مسافروں والے جہاز ہوتے ہیں اس کو گرانے کا یا مار گرانے کا حکم دینا ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے بہت کٹھن فیصلہ ہوتا ہے جب تک کوئی بہت خطرناک صورت حال پیدا نہ ہو جائے اور امریکہ کے قانون کے مطابق مسافروں والے جہاز کو گرانے کا آرڈر صرف پریزیڈینٹ دے سکتا ہے چنانچہ جب اس جہاز کو جو پینٹاگون کی طرف آ رہا تھا گرانے کے لیے امریکہ کے دو فائٹر پلینس پہنچے ایئر فورس کے تو اطلاعات یہ ہے کہ وہ دو تین منٹ لیٹ تھے اس وقت تک وہ جہاز پینٹاگون پہ کریش ہو چکا تھا یہ تمام دنیا کا بہت اہم واقعہ تھا اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمس کے ایک کمنٹریٹر نے ایک था لکھا تھا جو آپ کے لئے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا اور بہت اہم بھی ہے کہ اس اپنے رائٹ اپ کو سم اپ کیا تھا یہ کہہ کے ناؤ ولڈ ول نیور بی دس سیم اگین اور یہ بہت صحیح ثابت ہوا اس کا یہ تجزیہ کیونکہ اس واقعے کے بعد بین الاقوامی سیاست جس انداز سے تبدیل ہوئی اور میس میڈیا جس انداز سے تبدیل ہوا اس کی ورکنگ انٹرنیشنل میس میڈیا کی اور دوسرے چھوٹے ملکوں کی مسلمان ملکوں کی اس سے انٹرنیشنل سیاست جو ہے بین الاقوامی سیاست جو ہے اور مختلف ملکوں کے آپس میں رشتے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے مثلاً یورپ خاص طور پہ مغربی یورپ جو ہمیشہ سے امریکہ کا اتحادی چلا آ رہا تھا خاص طور پہ خصوصاً دوسرے جنگ عظیم کے بعد سے اس میں اور امریکہ میں ایک واضح اور نظر آنے والا فاصلہ پیدا ہو گیا اب مغربی یورپ کے ممالک اتنے قریب نہیں ہیں امریکہ کے جتنے قریب وہ اس واقعے سے پہلے تھے یا امریکہ سمجھتا تھا کہ جتنے دوست وہ امریکہ کے ہیں اب وہ اتنے دوست نہیں ہیں اسی طرح مشرق وسطی کے مسلمان ملک جن میں سے بیشتر امریکہ کے بہت قریبی اتحادی تھے ان کے اور امریکہ کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں کچھ شکایات پیدا ہوئی کچھ کا اظہار کر دیا گیا کچھ کا اظہار نہیں کیا گیا مگر رویوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ قربت نہیں ہے امریکہ اور مشرق وسطہ کے مسلمان ملکوں کی جو اس واقعے سے پہلے کبھی ہوا کرتی تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو پرو ویسٹ یا پرو یونائیٹڈ سٹیٹس مسلمان ملک ہیں وہ بہت زیادہ امریکہ کے دوست ہیں اور ان کے ٹرسٹڈ اور ریلائبل فرینڈ ہیں اب وہ صورت حال نہیں رہی خود پاکستان میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی کیونکہ اس واقعے کے بعد جب امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ عالمی دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اور اس نے اس دہشت گردی کے واقعے کا ذمہ دار جو نیو یارک اور واشنگٹن میں ہوا تھا اس کا ذمہ دار انہوں نے افغانستان میں موجود ایک عرب ملیٹنٹ مسلمان لیڈر کو اسامہ بن لادن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور امریکہ کے صدر نے یہ کہا کہ ان حملوں کی ذمہ داری اسامہ بن لادن پہ ہے انہوں نے اس کو پلان کیا منصوبہ بندی کی وسائل مہیا کیے اور ان کے آرڈر سے یہ سب کچھ ہوا ہے چنانچہ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت سے جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ انتہا پسند مسلمان حکومت تھی ان سے یہ کہا کہ آپ یا تو اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیں یا آپ اس کو افغانستان سے چلے جانے کے لیے کہیں اس کے بعد ہم خود کو انتظام کر لیں گے آپ اپنے یہاں سے اس کو یہ کہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اس کے لیے جو محفوظ آپ نے ایک تحفظ فراہم کیا ہوا ہے افغانستان میں اس کو ختم کر دیں طالبان کی حکومت نے اس سے انکار کیا امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے بوش ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کی حکومت سے کہا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ طالبان پاکستان کے بہت قریب ہیں اور بہت ان کو پیٹرنائز کرتی رہی ہیں پاکستان کی تمام حکومتیں جو بھی برسر اقتدار آئے لہذا انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے انفلوئنس میں ہوں گے پاکستان سے کہہ کے ان کو مجب کیا جا سکتا ہے کہ وہ سامہ بن لادن کو امریکہ کو دے دیں یا افغانستان سے نکال دیں پاکستان نے اس کی کوشش بھی کی دو تین میسنجر بھیجے وفد بھی بھیجے طالبان بھی بھی حکومت سے بات چیت کے لیے لیکن انہوں نے پاکستان کی حکومت کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا جس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے خلاف اور اسامہ بن لادن اور ان کے جو عرب ساتھی وہاں امریکہ کی اطلاع کے مطابق تیرہ ہزار موجود ہیں ملیٹینٹس ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے افغانستان میں کوئی کارروائی کرنے کے لیے پاکستان کا تعاون بہت ضروری تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس موومنٹ کا ذکر کیا ہے جس کو امریکہ اور جنرل ضیاء کی پاکستان کی حکومت نے جہاد کا نام دیا تھا ہولی وار نائنٹین سیونٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی تک اس میں پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا پاکستان کی سرزمین مجاہدین کی تربیت کے لیے ٹریننگ کے لیے ان کے رہنے کے لیے بطور بیس کیمپ کے استعمال ہوئی تھی یا ایران سے تعاون درکار ہو سکتا ہے یا پاکستان سے تعاون درکار ہو سکتا ہے ایران کے امریکہ سے تعلقات اس قسم کے نہیں ہیں وہاں کے انقلاب کے بعد سے کہ وہ ان سے تعاون کی امید رکھ سکے کوئی لہذا انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا اور پاکستان کی فوجی حکومت سے جنرل پرویز مشرف سے یہ کہا کہ انہیں پاکستان کا تعاون درکار ہے ٹیررزم کے خلاف جنگ میں جنرل پرویز مشرف اور ان کی انتظامیہ نے امریکہ کو اس تعاون کی یقین داہنی کرا دی یہ میں نے اتنی تفصیل سے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے اخبارات کا کیا کردار رہا یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جو پالیسی حکومت نے اپنائی جنرل مشرف کی حکومت نے اخبارات نے پاکستان کے عمومی طور پر اس کی حمایت نہیں کی اس سے دو نتائج آپ نکال سکتے ہیں پہلا نتیجہ تو آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ اتنی آزادی صحافت کو حاصل تھی یا حاصل ہے کہ وہ جنرل مشرف کی ایک فوجی حکومت کی پالیسی کی مخالفت بھی کر سکتے جو انہوں نے کی اس دور میں اور دوسرا نتیجہ آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام عمومی طور پر امریکہ کی دوستی کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے یہ بہت دفعہ اخبارات میں ذکر ہوا ہے 1962 میں ہوا جب انڈیا کی مدد کی امریکہ نے چین کے خلاف جنگ میں پاکستان کے احتجاج کے باوجود کی اخبارات میں اس وقت بھی شور مچایا انیس سو پینسٹھ میں ہوا جب ہندوستان سے پاکستان کی جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی دونوں قسم کی امداد بند کر دی اس کے بعد انیس سو میں ہوا اس کا اندازہ جب پاکستان اور ہندوستان کی ایک بار پھر جنگ ہوئی اور بنگلہ دیش تخلیق ہو گیا وجود میں آ گیا اس وقت بھی امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کر دی پاکستان کا خیال یہ تھا عوام کا خیال یہ تھا کہ ہم کیونکہ امریکہ کے فوجی معاہدوں میں شامل ہیں اور ہم اس کے فوجی اتحادی ہیں لہذا جب پاکستان پہ کوئی وقت پڑے گا جنگ ہوگی پاکستان کی کسی کے ساتھ تو امریکہ ہماری مدد کو آئے گا اور لوگوں کو امید بھی تھی کہ اس پاکستان میں جب ہمیں شکست ہو رہی تھی کہ امریکہ ہماری مدد کو آنے والا ہے یا آیا چاہتا ہے مگر وہ نہیں آیا نہ صرف آیا نہیں بلکہ اس نے ہماری امداد بھی بند کر دی یہ تمام واقعات ایسے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں نقش اور اخبارات ان پہ اکثر و بیشتر لکھتے رہتی ہیں ہر قسم کے مضامین اس میں اس میں فوجی افسران بھی ریٹائر ہونے کے بعد جو مضمون لکھتے ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں وہ بھی بہت کھل کے ذکر کرتے ہیں ہمارے کالم نویس ہمارے مضمون نگار ہمارے ریپورٹرز یہ سب اس مسئلے کو بہت کھل کر بیان کرتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کا قابل اعتبار دوست نہیں ہے کم از کم اس نے ماضی میں یہ کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا کہ ہم اس پہ یقین کر سکتی چنانچہ افغانستان میں فوجی کاروائی شروع ہو گئی امریکہ کی طرف سے بھرپور ملٹری فورس استعمال کی بھرپور طریقے سے امریکہ نے اپنی جو ایئر پارک ہے اس کی جو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سوفیسٹیکیٹڈ ہے اس کو پوری طرح استعمال کیا افغانستان میں اور جیسے کہ طبقوں تھی طالبان ظاہر ہے ان کی ملٹری مائٹ کا امریکہ کی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو چند ماہ کے بعد طالبان کی حکومت ڈس انٹیگریٹ ہو گئی تر و گئی منتشر ہو گئی اور امریکہ نے وہاں اپنی پسند کے حاکم مقرر کر دیے پاکستان ان تمام کارروائیوں میں امریکہ کا ساتھ دیتا رہا پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام اس کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج کرتے رہے اور امریکہ پر تنقید کرتے رہے ہمارے اس دور کے اخبارات اس بات کے گواہ ہیں اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے اور اس دور کے اخبار دیکھے تو یہ پتہ لگے گا کہ کسی اخبار نے اردو انگریزی یا کسی اور زبان کے سندھی یا پشتو یا بلوچی زبان کے اخبار نے امریکہ کے اس ایکشن کو ملٹری ایکشن کو افغانستان میں جو انہوں نے وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام پر کیا اس کی حمایت نہیں کی اس کے بعد کچھ تبدیلیاں امریکہ کی اندرونی سیاست میں بھی آئی اور خود امریکہ کے اخبارات نے کہا اور ان کے میس میڈیا نے کہا کہ ہیومن رائٹس کی صورت حال مخدوش ہو گئی ہے نائن الیون کے بعد 11 ستمبر کے واقعے کے بعد نائن الیون کہتے ہیں امریکی اس کو کیونکہ امریکہ میں طریقہ یہ ہے جب ہم تاریخ لکھتے ہیں تو ہم پہلے تاریخ لکھتے ہیں ہنسوں میں اس کے بعد مہینہ لکھتے ہیں اس کے بعد سال لکھتے ہیں امریکہ میں طریقہ یہ رائج ہے کہ وہ پہلے مہینہ لکھتے ہیں اس کے بعد تاریخ لکھتے ہیں تو نائن الیون کا مطلب ہے نائن سپٹمبر ہے مہینہ اور الیون اس کی تاریخ ہے تو گیارہ ستمبر کا جو واقعہ امریکہ میں ہوا اس نے خود امریکہ کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما کی کہ جس کو امریکہ کے میس میڈیا نے یہ کہا کہ یہ امریکہ کے جمہوری کلچر اور امریکہ میں ہیومن رائٹس کی وائلشن ہو رہی ہیں جمہوری کلچر کے خلاف ہیں یہ اقدامات امریکہ کے کیونکہ وہ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے دہشت گردی کے ان واقعات سے یہاں میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے امریکہ کو بطور ایک آزاد قوم کے دنیا کے نقشے پہ ظاہر ہوئے دو سو ستائیس سال ہوئے اس دو سو ستائیس سال میں امریکہ کی سرزمین پہ کسی دشمن نے قدم نہیں رکھا ان کی سرحدوں کی وائلیشن نہیں ہوئی اور امریکہ نے اپنی زمین پر اپنی سرحدوں کے اندر ابھی تک کوئی جنگ نہیں لڑی ہمیں معلوم ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بیسویں صدی میں یوروپ میں جو دو عالمی جنگوں میں انوالو رہا یورپ اس میں تقریباً سات کروڑ افراد ہلاک ہوئے تھے دونوں جنگوں میں امریکہ نے اپنی زمین پہ کوئی جنگ نہیں لڑی ابھی تک اور یہ جو کیجویلٹیز تھی یہ جو ہلاکتیں تھیں 11 سپٹمبر کے واقعے کی یہ امریکہ کی سرزمین پہ سب سے زیادہ بڑی کیجویلٹیز تھی تعداد تھی لہذا بہت زیادہ بے حوصلہ ہوئے تھے امریکی امریکہ کی حکومت بھی اور امریکی عوام بھی اور ان کو بڑی پریشانی لاحق تھی کہ اچھا ان کی سرزمین پہ بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے اور بغیر ہتھیاروں کے کر سکتا ہے انہی کے ایسٹس کو انہی کے سامان کو استعمال کر کے اور اتنی کیجولٹیز کی جا سکتی ہیں تو اس سے ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے جو قوانین انہوں نے بنائے اور جو تبدیلیاں کی وہ امریکی عوام کے لیے غیر متوقع ہیں یا وہ ان کو قبول نہیں کرتے اور ان کا خیال ہے کہ اس سے ان کا جمہوری کلچر جو ہے وہ مجروح ہوا ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور بعض اقدامات ایسے ہیں جن کو انسانی حقوق کی وائلیشن بھی کہا جا سکتا ہے میس میڈیا نے اس دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ کو بھرپور کوریج دی دنیا ساری دنیا کے میس میڈیا نے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں حقائق پہ مبنی ہوگا یہ بیان آپ کا کہ گیارہ سپتمبر کے واقعے کے بعد سے اب تک دنیا میں سب سے زیادہ قبریں تبصرے کمنٹریز رائٹ اپس کتابیں وہ دہشت گردی اس کی وجوہات وہ مختلف لوگوں کے نزدیک وجوہات مختلف ہیں اس میں ڈفرینس آف اپینین ہے اس میں مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں مثلا پاکستان کے حکمران یہ کہتے ہیں جس کا بہت دفعہ جنرل پرویز مشرف نے اظہار کیا ہے اور جو صحیح بھی ہے بات کہ جب تک آپ ان وجود کو ختم نہیں کریں گے جس کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ لوگ اپنا پوائنٹ اف ویو دنیا کے سامنے لانے کے لیے یا اپنا احتجاج رجسٹر کرانے کے لیے دہشت گردی کرتے ہیں اس وقت تک دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی پاکستان کے اخبارات نے اس نظریے کو بھرپور طریقے سے پیش کیا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اخبارات پہ ایک نظر ڈالنے کے بعد اس واقعے کے بعد سے آج تک کہ پاکستان کے اخبارات کی زیادہ تر ہمدردیاں جو ہیں وہ افغانستان کے عوام سے رہی امریکہ سے ان کی ہمدردیاں نہیں تھیں اور نہیں ہیں آج بھی نہیں اس کے بعد امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا اور عراق پہ جو حملہ کیا اس میں نہ صرف یہ کہ امریکہ نے یوناٹیڈ نیشنز کو خاطر میں نہیں لایا ان کے بنا کرنے کے باوجود حملہ کیا یورپ میں اپنے پرانے اور روایتی دوستوں کے اس مشورے کا انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا امریکہ نے کہا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں لہٰذا ان کی تباہی کے لیے اور دنیا کو اور امریکہ کو سیف کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صدام حسین کو وہاں سے ختم کیا جائے ان کی حکومت ختم کی جائے اور عراق کے عوام کو صدام حسین سے نجات دلائی جائے اس حملے کے بعد بھی جیسی توقع تھی لوگوں کو خاص طور پہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے اخبارات کو کہ صدام حسین کی فوجیں مقابلہ کریں گی امریکی فوجوں کا کچھ دن تک کسی حد تک وہ توقع پوری نہیں ہوئی ان کی یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کو جو میں پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا مختصرا کہ ہم بین الاقوامی واقعات کے بارے میں مجبور ہیں کہ ویسٹرن سورسز جو ہیں ویسٹرن نیوز ایجنسیز ہیں ویسٹرن ٹیلی ویژن ہیں ویسٹرن ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروسز ہیں ہم اپنی تمام معلومات ان سے لیتے ہیں اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں اس دفعہ عراق پر حملے کے بعد پاکستان کے کچھ اخبارات اور پاکستان کے کچھ پرائیویٹ ٹیلیویژن چینلز نے اپنے نمائندے وہاں بھیجے جو عراق تو نہیں گئے جہاں جنگ ہو رہی تھی لیکن اردن میں جا کر جو عراق کے ساتھ ہی ہے وہاں سے انہوں نے جنگ کی کچھ اطلاعات اپنے ٹیلی ویژن کو اور اپنے اخبارات کو بھیجی یہ پہلی کوشش تھی پاکستان کے میس میڈیا کی کہ انہوں نے اس اہم واقعے میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں کوئی بہت بڑی کامیابی تو ہمارے میس میڈیا کو نہیں ہوئی لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ابتدا اس سلسلے میں ضرور کی ہے یہ واقعات دہشت گردی کے اور عراق میں جنگی کیفیت ابھی تک برقرار ہے جس کے اثرات پاکستان پہ بھی بہت گہرے ہیں کیوں ہیں پاکستان پہ یہ اثرات اور اس سلسلے میں پاکستان کے میس میڈیا اور پاکستان کے اخبارات کس طرح ان حالات سے عہدہ براہ ہو رہے ہیں ان کا رویہ کیا ہے کیا ہونا چاہیے اس پہ ہم آپ سے اپنی اگلی ڈسکشن میں بات کریں گے جو آج ہم نے بات چیت کی ہے یہ آپ سے غور کی متغازی ہے اس پہ غور کیجئے اور یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ کتنا اہم کردار میس میڈیا ادا کرتا ہے اور کر سکتا ہے کسی قوم کو شعور دینے میں ان کی حالت کو بہتر بنانے میں یا ان کو بے حوصلہ کرنے میں مورلائز کرنے میں اور ان کے حالات کو انتشار سے دو چار کرنے میں میس میڈیا کو کس طرح استعمال کرتے ہیں مختلف ممالک مختلف طاقتیں یہ آپ کے غور کرنے کی بات ہے ہم اگلی دفعہ اسی ٹاپک پہ اپنی بات چیت کو مزید آگے بڑھائیں گے